قالوا السلام على سيد المخلصين والمخلصين وصائر اللمبياء واله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعبد الله مخلصين له الدين صلى اللَّهُ مولانا العظيم واصعد قرسوله النبي الكريم الامين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما راک يا بلا دو سلام الله کا سی دیا والا یا دیا حبی بمبا اسپدا دو سلام آئلنک یا سی دیا خاتم بجی السلام علیکم ورحمت اللہ حمد و رحمۃ اللہ ہم دو سالات بعد دعا ہے بار آزاش مو بارگاہ اندر ہر ظلم و ظلم فرما دارائن کی شہادت مینو تب مسلمانوں نوازے مختصر وقت اندر جس موجود اتام کر عن مقبولیت کی دو شرطیں ہر عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں رتا ٹبہ ضلع بہاڑی کے اندر اتنا وسیع انتظام جروشا نے ہے اللہ تعالی انہوں کا قبول فرماوے دوستان گرامی کوئی عمل ہے اس نے قبول ہونے دو شرط میں کسی عمل کے قبول ہونے یہ کافی نہیں کہ جن چنگا ج سمجھو چنگا ہی ہونا اجکل عمل ہوں انگریزی طریقے کے عمل ہوں تو لوگ نو کہ جنت دراہ جنت راہ ہونے دو شرطان ہیں ایک شرط ہے اخلاص خالص اللہ واضح دوسری شرط ہے شریعت دی موافقت کہ شریعت پاک کے مطابق ہو اگر اخلاص نہیں تھی مردو ہے اگر شریعت دے مطابق نہیں تا بھی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی سنانا رب باق دے قرآن دی آیت بھی سنانا آیا تے مطلوبہ فرمایا وقبد اللہ مسلم سین اللہ الدین اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے دین نو اس واسطے خالص کرنے کا کی مان ہے دین دن نالش کرنا ہے کہ تا اعت اور نیت رب دیو نیت دیت خالش ہون ات عقیدے دانے اچھی اعتقاد ہو اللہ ہوالی واسطے عبادت کرو تو اس حال میں کرو اللہ تعالیٰ دے تقرب واسطے کوئی کم کرتے ہو تو اپنے آپ نہیں بنایا جانا اللہ کے تقرب کے لیے کوئی کام کرتے ہو تو یورپ کی طرفوں نہ آوے اللہ تعالی کے لیے جو کام کرنا ہے وہ مدینے والے محبوب دی شریعت کو آ تو پہلا اخلاص ہے اعتقاد سہی ہو دوسرا شریعت پاکے مطابق ہو گئے پران <تصفيق> مجید نے فرمایا فتح بے قونی میری اتباع کرو اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو میری اتباع کرو یہ مطلب یہ ایک آیت مبارک نے دسیا عقیدہ صحیح دوسری آیت مبارک نے دسیا نبی دی تابے داری جہا عمل کفار کی تابےداری گا وہ خدا واسطے نہیں ہو سکتا خدا واسطے وہی ہو عمل ہونا ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تابے داری ہے یہ ہوئی مطلب سید دعالم نور مجسم خضل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمانِ عالی شاندہ ان اللہ لا ينظر إلى سقوركم ولا إلى موالكم ولیکن ينظر إلى قلوبكم وعمالكم فرمایا اللہ تعالی تو آڈیاں شکلہ نہیں ریکھ اگر شکلہ میں خدا تو بلال فاک نو محبوب کیوں بناؤں دا وَلَا, ولا إِلَى مُوَالِكُمْ تو آٹھے مال نہیں میں خدا اگر مال میں خدا تو قارون نو اپنا بناؤں دا ابو حریرہ ورگ مسکینہ نو اپنا کیوں بناؤں دا کارون نو اپنا گا فرمایا والا کی اللہ دیکھ ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے عملوں کو دلانو ویخلا کی مطلب دلوں میں چیت کہ املانو ویخلا کی مطلب دلانو ہزور تابے داری کہ تو یہ دو چیزاں ایک نیت خالص عقیدہ خالص دین بابا نا اتفاق عقیدہ خالص دوسرا ہضور دی تابےداری دو چیزاں پائیاں جان تو عمل قبول ہوتا ہے ورنہ سمجھ آ رہی نہیں ہے کنیا چیزاں عمل قبول ہے عقیدہ گلط ہے تو بوتھے دجیا نیت خالص نہیں بوتے دے بجے اگر حضور دی تابے نہیں تو تا دو رل جسم کلمے وہ اتنے ہیں یعنی کہ مطلب قبول ہوں اور جنہ نو قبول سونا ہے ملا کا لے لیا کیونکہ پھر سمائے رشکو تم باتو آدون تمہارا رزق بھی آسمانوں میں ہے اور جو تم سے وعدے کیے گئے ہیں وہ بھی سب آسمانوں میں ہے سمجھ آئی گا تو سجڑوں جب یہ دو چیزیں مل جائیں اسلڑے مالک سونا بندیا رحمت فرما دو جگ دیا رحمت فرما ایک بہت بڑے امام ہوئے نے جنہ نام شریف امام عطاب نبی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سراج الامہ رب جانا نو آپ فرمانے نہ عالم کوئی نہیں امام آزم فرما ہتھوں معذور سن پیران تو معذور سن اکھوں کانے سن پاسا ماریا عجیب شکل, شکل سی امام آزم فرما رہے نے اطاب نبی ربا افقا ہنا عالم آلم سب تو بڑا سب تو بڑا فکی سب بڑا تا او قربان جاوا اے اسلام کا کمالے ہاتھ کاٹ باٹیاں اے منہنے منا ظاہری بناوٹ یہ دیا نہیں ویکدا دل ویکد نا تقدیر نا رے تحقیق نہ رے حاضری نہ رے ہوسیا اللہ محمد جار یار حاجی خواجہ خطب فریف استاد الحرم مفکر اسلام شمشیر بحریام شعر اسلام حضر طبرام صاحب موجود خواجہ محمد شفی چی سا ہے دوستان گرامی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ ہوے گی پوچھا جائے گا اندر حضور سرکار ویکن والا کچھ ہے جی ہے فرمایا وہی برکت نال جنگ سو پھر جنگ ہو جائے گا کہ ہزور نو ہے آخیا جائے گا جی اور میں وہی وجہ بھی جنگ فتح ہو جائے گا پھر وقت آئے گا پوچھا جائے گا ہزور نو ویخن والے دے دیکھنے والے دے, بے دے بے کوئی ہے جی ہے پر میں وہی وجہ جنگ ہو او ایک, ایک ایک شخص کی وجہ وہ جس طرح کی وجہ د جس طرح دی حالت دا ہے ظاہری کیوں اللہ تبارک و تعالی جنگ فتح کرا رہے کفار ہر ہم کیوں انہوں نے کو جتیاں چھڑ کے ناس جانے سن ماں واسطے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزاں پیدا کربہ خلوس کسی اور صابہ تابےداری کسی اور سڈا دین امپورٹڈ دین نہیں سڈا دین عالم صلی اللہ علیہ آیا سڈا بناوٹی دی جی مرضی کو بدماشی اٹھے کرنی شروع کر دے آ کے آؤ جنت دیا کوئی آخ موٹ دیو میں جنت دیا یہ ووٹا نال جنتا نہیں اے پیو دی جنت نہیں جنتی ہونے عمل دا پہلے نبی شریعت مطابق ہونا ضروری اور جیڑی جیڑی نبی شریعت کسے وجود نہ آخنا ایویں جنت لب جانی لوگ نو خوش کرنے یا دینا دھوکا دن ایسا گلا کر جد رضی اللہ میں نہیں کہ ووٹ نہ پاؤں اگر خبردار نبی کی امت سے دھوکا نہیں کرنا تمہارا کام نالیاں ہے تمہارا کام سڑکیں جیڑا تا کام ہے وہی رکھو جیسا جنت نہ نہیں دینا میرے تاجدارے گولرا کو لائے حضور اپنے مریدان آخو سال ووٹ دا کہ اصے گل کریے میرے میری علی نے فرمایا شریعت آسی شریت نمجد سی انہوں نے درد کتیا قسم استاد دی انہاں دی اردو نہیں سمجھ سکتے وہ تاجدارے گولڈا سرکار آپ نے فرمایا انہوں چیزوں دا اس وقت دین کوئی تلک نہیں میں اپنے مریدا نو گمراہی کا راہ نہیں دکھا توجہ ہے جمہوریت کو ماننے والے مانیں رکھنے والے رکھے لڑنے والے لڑے لیکن ایسا ضرور آخا گے کوئی بندہ سید آلم صلی اللہ وسلم کی شریعت نگاڑنے کی کوشش نہیں سمجھ گل میں پوچھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے سچا تو میری تابے دار، دار دار دا دار دار داری کرو سمجھ آئی کہ نہیں آئی تو سید لمبیا ایکو ہی نے ایک ہی سمبیا نے اگا ہوں کسی نبی نہیں ہونا تو نہ شکلا نہ مال کرنا کرو میرے کر دیا سمجھ آئی کہ نہیں آئی سو فرمایا دل کا چنگا او دل ادلکا لے لو محکا سن جانے ہو منہ دل اچھا دل اچھا اے دل یار دے بل پچھے ہوئے مت یار بھی کدی سیاڑ مسیح تو نس گئے نس گے اسالم چھوڑ مسیح تو نس گے لگ گئے دل ٹھکانے شیرے بینیاد وہ خود کرے سراد حضرت احمد چلان احمد چشتی, چشتی ہے دو مسجد سے آر روپیہ دو مسجد نام ادا بھی مسجد نام ادا بھی مسجد او بھی حضور دے دور حضور دے دور مگر او اللہ تعالی مسجد درار فرما ہے ستیا ناش کر کے او سٹا کے او دے ٹیاں سٹنا رسول دا حکم آیا مسجد درار ملونا دی ہے hey, si, si, مسجد سی لیکن نیت بھڑی سی دوسری مسجد خبا یا مسجد رسول اللہ مسجد اس سے ایک مسجد ہوے جی بنیاد تکے دے دوسری ہوے جی بنیاد کو ففت منافق دے ہوں اور خلوسانی خالد سی اللہ واہد شریف مولا نے بد فرمائے کائنات کی مسجد دوسرا نمبر توجہ ہے بولو سبہان استعمال فرما ایڈا فرما فرشتو میں نا خوش بے دار ہوں مر مر کی سلوں سے خوش ہو بیدار ہوں مر مر کی کشلوں سے میرے لیے مٹی کا حرم اور بوا دو نارا تکبیر نارا رساد نارا تحت نار بادری جیو جی ویو جیو جی وی توجو سی ہے سرکار فرماندے نے بٹھے نے ایک شخص گزریا حضور پوچھتے نے سابی نس یہ بارے تیرا کی خیال حضور کسی خاتے دا ہی نہیں یہ تو کوئی نکاح رشتہ بھی مجھے نہیں دینا چاہ دوسرا لنگیا وہ تر پیسے آپ فرمند نہیں سنا ہو سکے چنگا بندہ ہزار رشتہ منگے دینا چاہیے فرمایا اے جڑا ہون گزریا نا یہ دنیا بھری ہوگیا بھری ہوئے نا تو جڑا پہلو میں وہ کلا دنیا بھری ہوا یہ چنا توجہ ہے اور سجڑا کوئی ایم ہے پہلے خلوص چاہیے چاہیے پھر ہزور کی تابے داری چاہی خواجہ گریب نواز رضی اللہ تعالیٰ آن لو خواجہ گریب نواز رضی اللہ ہو تالا قبلاج میری سرکار آپ فرما میرے مرشد خواجہ ہارونی سرکار وزو ایک مستحب رہ گیا آپ نے چالی سال کی نماز کزا کی دوبارہ پڑھی دی نماز پھر دوبارہ پڑھی لوٹائیے کیوں فرمایا میرے کو مستحب رہ گیا تو دی تان لوٹائیے کہ میم گمان ہوا ہے سال میں نماز پڑھ لگا مستحب میرا رہا ہونا تمام دس وہ ایک مستحب حضور سرکار دی موافقت نہ ہو سمجھ میرا عمل مزدور ہے چالی سال کی لوٹا تو تھڈو گل رسول اللہ ہوگ پی گل ات گل کرنا ہو سکتا کئی نوڑی لگے مگر گل حقیقت ہوسے پوچھا مولویا ووٹ دئیے میں آپ کیوں ووٹ خراب کر رہے کرتا کی مطلب او میں اللہ دے بندے آ ووٹ آستے یا ووٹ دنیا دین دن ووٹ بیکار ہے کیونکہ ووٹ سے دین آ نہیں سکتا محال ہے حال ہے ووٹ, دی ووٹ سے دین کا آنا محال ہے رکھنا ووٹ نال دین نہیں آ سکتا ہوں رہی دنیا گٹر ہے سڑک بنا گیس ہے منڈا ہے منڈا ہے فسے ہوئے کام آ جائے گا یہ دنیا یہ دنیا میں کیا بے وقوفا دیتے ووٹ تے ضائع کرنا سواب تے ہو نہیں سکتا کیونکہ حضور دی شریعت دے ہویا چٹا مخالف سواب والا کے پتہ ہی پاڑ دے کوئی مطابقت مائی کا لال کھڑ کے بخا اور مطابقت ہوئی وہ جی فلاں بزرگ نے لڑا ہر بھائی اشتہار جی خطا ہے بس شریعت نہیں بن سکتی کسی کے عمل سے شریعت نہیں بنے گی تمام اماموں کا فسوا ہے اتفاق ہے اگر شریعت رسول کے خلاف قرآن ودیش کے خلاف اجماع کے خلاف ہماری بات آئے تو دیوار پر باندھو پجاری نہ بنے یہ فرمایا واضح ٹکراوے شریعت نال شریعت واضح مخالفت ہوے۔ پھر یہ ثواب دیو ج مانا دار بھائی ان پاسے رکھو ہن مقصد ہے دنیا کی مقصد ہے دنیا جڑے کم دسے جاسے لوگ آم ووٹ دے ان پتا ہوتا یہ دین نہیں آنا करके दी मौलवी दो जी भोटा कोई कम नहीं चलिया वोट दे के मौलवी जाय ना कर दीन का कम होना नहीं स्वाब तेन लाभना नहीं रह गए पिछले दुनिया से दुनिया वाला काम तेरा मौलवी कर नहीं सकता ओद अपना गडर नहीं बन रहा तेरा जी बनावेगा سمجھ لگی وہ اپنا می لگتا ترا کی اپنی سڑک گلی بھی بننی تری کی بنا اپنا گیس ہی نہیں گل نی سمجھ لگی کی لگے گیس انہیں گیس ہی نہیں گیس لگی سمجھ نہیں لگی نیک گل میں کیا دے ووٹ جیتوں گلی امید ہو سڑک دی امید ہو گڈر امید ہو چھڑان دی امید ہو جوڑ پی جائے تو امداد کرے نہ دے جن مقصد نہ دین حاصل نہ دنیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسالے سن یہ کوئی اکل کی گل ہے توجہ نہیں فرمائی دنوں امر نہیں دین مگر یہ نہیں کم نہ اگر دینی کم ہوں تو سدمیا کی سوا لکھ نبی آئے کسے ایک نبی نے کم ایک نبی نے کم نہیں کیتا؟ بلکہ نبی ہمیشہ ادھر دیکھ میں اگلے لاہور چی گل کی سناو ای تالوت بادشاہ بنی سرائی تالوت بادشاہ لگے اس وقت دن نبی کو دنیا کوئی آپ نے فرمایا تالوت بادشاہ ہے اور سجنا جی کوئی ووٹ نبی کول کیوں ہوتے نبی نوان کے نے سویا بادشاہ فرمایا انہاں تالو لجپالا سانو نشانی چاہیے اللہ نے انڈا بادشاہ بنائے اللہ تالا قرآن نے فرمایا اس وقت نبی نے آخیا صندوق آئے گا صندوق فرشتے دے نبی دے تبرکات والا بخشا صندوق جی گولیے جان کے فرشتے رکھ دین سمجھا جی وہی تبی بادشاہ ہونا تقبیر للکار للکار ہے للکار ہے للکار للکار ہے للکار ہے حضور تعدر وہ فکر اسرام تر جانے حقیقت ہے پاس حضور اس کی بدرآباد تو فرشتے صندوق لے کے, کے تابوت جے جی دی جھوڑی چان کے بہ جائے گا وہ بادشاہ وہ گل سمجھے کہ نہیں ہوں دا مطلب یہ نکلیا مسلمانوں کے تین بادشاہ واسطے نبی پوچھنا پڑ اللہ دی طرفوں خاص نشانی جتوجہ نبوت دا سلسلہ ہوں نبی دی شریعت دے وارسا تو پوچھنا پہ گا کہ ہاں دسو دا پرانے دے مطابق کیڑا بادشاہ بن رہا توجہ ہے تا تاگر کے فرمایا قل انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببكم اللہ میں محمد دی تابداری کرو اللہ تو انو محبوب بنا لوے گا معلوم ہو یا اللہ واحد اولا شریف مولادا محبوب پر جنتوں سے لے جاوے گا جس لے نفی سونے دی تابداری آوے گی اپنی مرضی جنت نہیں جان آئی کوئی نہ سید لمبیا پاک کے دربار ورگا کسے دربار ہے اگر کوئی بندہ جا کے نماز پڑھے ہزور کی قبر نام رکھ ہوں تو اتے نا کندہ ہوں تو کدا نے اگر دیوارہ نہ ہو سامنے قبر سمجھتے خلو کے تے نماز پڑھے یا ہزور کی قبر ان سجدا کرے حرام ہے کبیرا گنا ہے یہ دنی نہیں کہا نماز نہیں ہوگی لیکن حرام حرام کام کیتا تھا قبول نہیں ہونی اسٹا رد ہونی ہے گناہ ہو جانا توجہ ہے اقلت یہ کہہ کہ یار کعبہ شریف پتھر کا بنیا وہ اللہ دا محبوب سے نہیں یہ سید سمبیا محبوب خدا ہے توجہ نہیں فرمائی نہیں <سلام> کی وجہ ہے <سلام> یہاں وال سجدہ نہیں ادھر سجدہ ادھر سواو ہے ادھر, ادھر گنا ہے, ایک ہی چکر ہے. جی شریعت ڈکوسلے اپنے آپ بن پے جا اٹھ کے پورا نماز شروع کر دیا کہ میری نماز دے. پر سارا اتفاق مردو نماز سید عالم صلی اللہ آپ دی, دی مخالفت نماز پڑے گا مردو موافقت پڑے گا تو تاں قبول ہے سمجھ نہیں لگی ایک نو رواج سنا تبیر نا رے تحقیق نے حیدری اللہ محمد چار یار حادی حادی سبحان اللہ توجہ ہے ایک صابی نے حضرت خزما مشہور صحابی جنہ دی حضور نے ایک دی گواہی دو برابر بر بنائی خزما بن ثابت حدیث سنن کوبرا امام ب نشائی سونا نے کوبرا امام نشائی دی اور ال آحاد امام ابن عاصم جی اور غالباً مستند احمد کافی ساریاں حدیث دیا مستند کتاب سنتنا کئی سنت دی حضور دیا خزماب نے خواب مرا حضور دے ماتھے مبارک تے سجدہ بہار میں اواں اٹھے رسول اللہ دی بارگاہ وچ جلد کیتی رسول اللہ میرا ذیس خواب تکیا اے میں جناب دی پیشانی مبارک ماتھے شریف تے سجدہ کریا صاحب حضور لیٹ گئے اپنے مت شریف نام فرمایا اپنے تعبیر پوری کر کی سجدہ نارا حقیقام ہو جا ماں پر حقیقت بے نیا اسلام مفتی فدری احمد چشتی حضور سے ہے حضور قطب خاندھی چشتی سے ہے آریا میرا باز شریف افان آریا شریف شریفان آریا میں باب شریف نشائی کبرا <سؤال> اندر ایک اور روایت بوسے بھی دو روایت سجدے دی روایت بوسے کی یار سولہ ما کیا جناب کے شریف بوسا دو ہیں آپ نے متا شریف اگے کیتا فرمایا اللہ لیا بوسا باوے بوسے ہو سجدے کی ہو سجدہ آپ بلے سی نہ سجدہ آپ سی جس طرح کے توجہ کے سبھی نے یہ نہیں ویکھیا کہ میں حضور بلے سجدہ کر رہا یہ ویکھیا میں حضور دے شریف دے اتنے سجدہ پیا کر یہ اسی طرح ہی ہے جی مسجد نہیں ہوتی مسجد کی تھان بندہ سجدا کرے کرتا ہے کہ نہیں عام جگہ کے اتنے بھی سجدا کرتا کعبے کی سر زمین پہ بھی سجدا کرتا ہے کابے بلے ہے خدا والے وی خدا لیکن متھا ٹیک رہا ہوں یہ نہیں کہ وہ زمین کی طرف سجدہ کر رہا ہے اور سجدہ کدھر کر دابے سجدا کر دمین وے متھا کتنے ٹیک دے توجہ نہیں دے دے اور سجدہ کی ہر بندہ کنو کر دلہ کر دلے کر دے مت کھے ٹیک دا صابی صحابی نے بھی یہ کام کیا توجہ نہیں بدل سجدا کابے بلے مگر برکت والے برکت والے کی سراپا پیشانی دوس گل نو ایمنا چاہ بے سمجھ آ گا شرک ہو گیا جڑ پٹیچ نہیں سمجھ آنی ہوئی تمبیا استو ساتی وہ شرکی کرن ڈی سر رل کے کسے امام نگو سمجھ آیا ساری حدیث نقل کی گئے جے کوئی سمجھے گا ہزور شرک بن جائے گا یا کبھی گناہ ہو جائے گا اگر کوئی حضور ولے سج دے تا بھی جہان لڑکے حرام ہے جدو سابے سہابا نے ارد کی رسول اللہ سڈا جی حضور نے کر فرمایا اگر غیر سجدہ جائز ہوں میں عورت نا مرد صلی اللہ نے ہوں یہ سمجھنا چاہیے اللہ تعالی ان خواب یہ کہ لے تیرے سجدے قبول نے سجدہ سجد کرنا کردہ زمین میں، خواب دے اندر مستفا دے مت دے کرایا ہے، پھر مستفا نو حکم دتا جناب اپنے مت شریف جو سجدے کرنے دا موقع دو تاکہ سجدہ مین تو سرکار نے تعبیر یعنی خواب تابیر نہواب ہند قسم ایک ہند نے سہ لیا ایک ہند نے صادقہ صادقہ سچے خوابا اندن آخ سات ویکو تو دن چو ہو اوے ہوگے جیو ویخی ہے او ہوندگی اوی ہو, او ہو جائے تو سمجھ لو یہ سچا سی اللہ تعالی غیب دیگا لیا اپنے بندے نو خواب بخانا چاہتا سا یہ سچے خواب انہوں نے تابیل کی نہیں طرح تے اس طرح واقع نہ ہو سکتے ہوں محال ہو مسلم ایک بندے خواب میں دیکھا میں اڈتا پھرنا قیدی سی قیدی سے اس خواب چکا میں اڈتا پھرنا ہوں. ہوں بندے تو ہزار کوشش کرے اڈ نہیں سکتا کہ اٹھتا ہوں یہ تابیر ہو اماما نے لکھا جا شخص قیدی ہوا بچتا ویکھے وہ رہا ہو جائے گا تابیر کی بری ہو جائے گا رہا ہو جائے گا وہ خواب جڑا وہ محتاجے تابیر نہیں سی جان جی حضور نے اگوں کرا چڑیا تو اے ہی سمجھنا ہے سمجھ لگی حق دمبت ہاں ہی سمجھنا ہے کی سجدہ خدا نی بولو سی خدا نو قبلہ شریف سی شریف حضور دی پریشانی دے سی کہ دسنا مقصود سی کہ تیری زندگی دے سجدے وہ قبول ہوئے نہیں ایڈی برکت والی جگہ مبارک ایڈے برکت والی تھا مبارک تو سجدہ سمجھ ہی آئی ہجر اسمد تو ہوں وہ جو حجر اسمد نو چی آئے آپ سلا سلام متھا مبارک بھی ہوں کوئی پاگل ہونا جا کے اس پتھر نہ مراد وہ خدا ہے گا وہ خدا نہیں ارے بھائی وہ کبلا بھی نہیں کبلا تو کعبا ہے یہ کبلا کابا پہلے بنا ہے اگر کوئی حضرے سمجھوں پہ دور ہوتا بعد لکڑے چاہے دور ہے روایت مختلف القراست امام محب تبری رضی اللہ تعالیٰ نے کتاب پڑھ رہا سا غالباً مصیر الغرام امام جوزی دے جوالے نال لکھیا سی یا کسی ہو بارل القلا دے اندر پکا حوالہ ہے کہ یہ حجر کی آیا ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبہ تعمیر فرما رہے سن اپنے پتر فرما رہے سن پتھر لایا آ پتھر لین گئے یہ پتھر ہے کون سامنے ब्रह्मांडे ने पत्थर किए अर्थ की जबरीन तरफो आए छ चमक पौशनियां पशरक मगरब शिमाल जनूब जिधर जिधर जिन्ना जिन्ना हद हजरिया स्वादियां चमक पईया ने उथे उथे हरम दया हूद बन गई ہوں پتھر مبارک سجد سجدان نہیں کعبے والے سجدان ہے کابے نو سجدان نہیں سجدا صرف رب نو توجہ نہیں فرمائی سجدہ صرف رب سونے کی رات نہیں حد اس اس مبارک لائے سجدا فرما یہ فرمایا والے فرمایا یہ بلے نہیں فرمایا ہے کعبے بلے سی یہ سی نہیں سی ہے اللہ نو سی وہ سجنا ہزرے سب مت لال شرک نہیں ہوں عبادت رب نی بنتی ہے روخ قبلے والے سجدہ ہے او نہیں ہزر اسبت لکھا ہوں، مدنی محبوب دی جتی تو قربان کر دے تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شمس العلماء استاد العلماء مفکر اسلام شمشیر بے نیاب شیر اسلام استاد قبلہ مفتی فدنی احمد چشتی صحیح حضور قبلہ مفکر اسلام استاد چشتی میرے خاصہ سونے مرشد بابا شفی چی صاحب کسی چیز کا کسی حکم کے ساتھ خاص ہونا اس کو فضیلت کا باعث نہیں ہو اللہ اگر حج وقت کو چومنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ افضل ہے اور حضور سرکار چھوٹی شان والے نے پتھر اچھی شان والا ہے کوئی چکر سوچے توجہ نہیں <rivalry> فرمائی کسی <وازن> چیز کا کسی حکم کے ساتھ خاص ہو جانا اس کی فضیلت کو مستلزم نہیں کیا فلیت سابت ہو جائے اس کی مسجد کھانا خدا ہے ہے کہ نہیں وہ مسجد ہن ستا نماز کا سواب لبنا ہے کتنے جانا ہے بولو مسجد ستیاں کا سواب لینا ہے تو مسجد لیکن اگر کوئی آخ مسجد بابے فرید اچھی شانے اللہ فرماندہ جڑے ایمان والے عمل امل سال نے میری ساری مخلوق تو اچھے نے تو بولو اے ساری مخلوق تو فرشتے نوکر نے ملائکہ خدام نے ادھر دیکھ میں موٹی جی گل کر لگا قرآن اچا ہے کہ کعبا اچا ہے بولو یہ کعبا اچا ہے یا قرآن ہے قرآن اچا ہے کیونکہ اللہ کا کلام اگر کوئی بندہ کعبا اس بنے کوئی بندہ قرآن ادھر رکھ کے تو قرآن سجدہ شروع کر دے نماز ہونی تو فضیلت کی قرآن ہے افضل ہے افضل لیکن اس کی طرف سجدہ نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ حکم کے خلاف ہے وہ ہے مفضول فضیلت دی انی؟ نہیں لیکن اس کی طرف سجدہ ہے معلوم ہوا کسے شہد کسے حکم نال مخصوص ہو جانا یہ دی افضلیت ثابت نہیں کرتا دی اپنی شان کابے شان ہے خوران برابر بھی کابے کی شان نہیں سمجھ نہیں آئی گا مسئلہ میں نہ کھولتا تو وہ سواد نہیں ہونا شبہات شہ جانے سن میں تنا لما کر دے تاکہ یہ پہلو مخفی نہ رہے اور ہزور د جوے پاک کا شرح تتابیں ہاں ضروری نہیں ہوتا بھی جہی گل بیان کری وہ کتابیں چ ہو گل واسطے اتنا ضروری ہے شریعت کے کنڈے سے پوری ہوسے کتاب ہو اللہ تعالی علم ہوا ہے کسی نے کسے نو کچھ ظاہر ہو جانا ہے پڑھنے پچھلیاں کتاباں دیا جڑیاں جی مہرے مہر کو لبھلیاں نہیں لبدی جی جہاں آل آلہ دل بریلوی کو لبیاں پچھلیا کو لبی جڑیاں پیر سیال کو لبدیاں یہ جی دی سلسلے علم کے اللہ دلف ہاں جی نہ اور رب شریق مولا اسی طرح اس پاک نے اپنے اے سلسلے علم نو جاری رکھنا کوئی لکھے پتا ہی کوئی علم ہوتا کی. اگر ہزور قسم خدا دی پتہ نہیں چاند آیا گنتی نکلن نکلنگ باقی تفسیر ہی کوئی نہیں ہزور تو کی تاب نے کیبا تابے کی ہر دور مفسر جنو اللہ تعالی کو نقطہ دینا نو لکھ ہے لیکن کیس لے غلط آخر دا شریعت دے کنڈے دے خلاف جسل و شریعت دے کنڈے دے پورا آنے صحیح پشلی ہے پچھلی کتاب دے, دے, دے اصول شریعت دے محکمات دے خلاف نہ ہوئے سب کچھ وہ توجہ ہے ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم ملکِ سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جو سمترا گئے ہو سکے بچھاتیے تقبیر نارے رسالہ، نارے نارے حیدری. حضور استاد حیدری حضور ماں وہ فکر اسلام ترجمان حقیق کا شیر اسلام شمشیر بے نیاب حضور قبلہ مفتی بد نیام چشتی سے ہے مرشید خاد محمد چشتی سے ہے جو ہے چپ میں جانا بھی گلا ہو بتھی تو وہ سوچنا ہوتا بھی یار کہ سنا جہی پھر چڑھ جاتی ہے آ جہ ہے آخری ایک گل کر لگا اچھ تو بعد تصا ٹھوک جا کے سنت نے یہ سب کی تھی بالکل سینے ہاتھ رکھ پیا کرتے اور حضور دی سنت نے دو گل جو کرتے ہو یہ پتا تو نبی سینے دے ہاتھ مار کے آخر کرو تبی کی گل کرنا جیڑے سڈ رشتہ دار قبریں ٹر گئے پتہ پتا سا, کیتیاں پیڑیاں چنگیاں کا پتا انہوں بھی اور دون س کوئی مائی کا لال آئے گ جوڑے سب کا سابت کرتیجا ساتواں چلیسواں فلان یہ نان اصل ہے میت کی طرفوں سب کا خیرات کھانا دینا کھانا میت کی طرف بطور سواب کھانا دینا یہ نبی دی بھی سنت ہے صحابہ بھی سنت وفات تو بعد وفات تو بعد کھانا دینا دن مقرر کر کے دینا بغیر دن مقرر تو کرنا مہینہ دینا چار دن دینا سات دن دینا آٹھ دن دینا آٹ یہ سب سنت ہے دوسرا دا آخیا یہ میں اگاں حوالہ نہیں دیا گا دلائل نہیں دیا گا کیوں نہیں دیا گا پچھو روڑے اٹھن گے آئی نو گل کر کے آئی پتا نہیں کتوں کی, کی تھی تچھو ایل کتنے لکھا ہے اہ دے ہوئی سمجھ رہے ہیں اب بھی ہے یہ سنت کہہ گیا ہے دوسری گل عرض اعمال دی. او دیمت دلیل دے میرے بچے کتاب پڑھایا کتاب میں لیا مدینے شریف محدث البانی دی ترا جو دل الانی دی حدیث سنا کے بس اجازت توجہ ہے بولو جلد پہلی صفحہ پینتالی حدیث صحیح انس بن مالک روایت کرنا ہے، البانی عرب دیدی کتاب، حدیث نمبر اتھا ہے اتحو چونٹ انفسل مومی تلقہ گرو سا فبیست الأم وبیست المربية وقال وإن عمالكم تعرضوا على قاربكم وعشائركم من أهل الآخرة فإن كان خيرا فرحوا واستبشروا وقالوا اللهم هذا فضلك ورحمتك وأتمم نعمتك عليه وأمطه عليها فيعرضوا عليهم عمل المشي فيقولون اللهم ألهم عملا, ألهمه عملا صالحا ترضى به عنه وتقوى وتقرب وتقرب نبی سونے سرکار درمانے والی شان ہے نسبن مالک سرکار فرمایا مومن جسل فوج ہے رحمت, رحمت آڑے بندے اللہ انداز استقبال کرتے نے ان استقبال کرتے جی کوئی کو خوش خبری لے گیا والے نکل کے استقبال دے نے آنکھ دے نے دنیا کی سنا فلانے کا کی ہال ہے فلانی دا کی حال ہے وہ شادی ہو گئی ہے کہ نہیں پوچھتے نے جسلے پوچھتے نے بلاؤ اس پہلا ایک بندہ فوت ہوا اولے بارے پوچھتے وہ کتنے توجہ درا وہ میرے تو پہلا ہی فوت ہو گیا جہنم نو چلا گیا اگر فرمایا اللہ مالکم کم کم کم بے برادری والے عمل پیش ہند محل خیر ہر ایک دن بہڈیا کے نہیں جڑے چنگے اللہ د ایک بندے فوت ہو جانے برادری بچوں فوت فوج ہوں انہاں دے عمل انہاں دے ایک کا پیش ہوندے نے انہیں ایک بندے جدو اللہ دے رشتہ دار برادری والے بندے آن دے عمل ویخ دے نے اپنے برادری بھالے آن دے تے ویخ دے نے چنگے نے تے فارحو وستب شروع خوش ہوندے رشتہ دار عمل ویک کے اپنے رشتہ داراں دے چنگے جنتیاں والے ویکھ کے خوش ہوندے نے اور اخو نے اے اللہ اے تیرا فضل ہے اے تیری رحمت ہے اتمم نعمتہ عليك اپنی نعمت پوری کریں کی مطلعہ بین ویسے ترہی نیک عملہ ترکھیں تے نیک عملہ نالی لیا وعمت ہوا لیا تے جڑا بدکار مندائے او دے عمل جدو پیش ہونتے نے رشتے زارانوں اللہ تعالیٰ فرمانو کہن دے نہیں دعا مانگ دے نہیں مان اللہم علحم ہو عملا صالحا ترضا بهی عنہ وتقرب ہوئی لے اے اللہ سونے نیک اے دے عمل جدو پہنچتے رشتے داری کرے بدی تو بچ جائے گمراہی تو بچ جائے نیکی تے آ جمتی ہزور رشتے دار رشتے داران واسطے عمل ویگ کے دع کرتے حدیث دی کتاب مدین شریف جو دی ہاتھ دے اندر ہاں جی دا محبت سربانی سہیا جمع ہاں دو چیز ہو گئیاں کی او بندے رشتے دار جہاں نے انلک پیش ہوں لیکن او خوش بھی نے پریشان بھی ہوں نے پر جی بھائی دیکھ پریشان ہو کے مہربانی فرما انہوں ہدایت سویا تو توفیق دی او میانا کیسا جی او امتی حلور دے نیک رشتے دار انہوں رشتے دار دے املوں دی خبر ہوگے نیک دیکھ کے خوش ہو پورے دیکھ کے دعا دے تے امتی جڑا جی کے حوری بار میں ساری امت عمل پیش نہیں نعرہ نہ مسئلہ کے حکال سنت مسئلہ کے حکال سنت حضرت مالک شرما ہیں سان گ کوئی نہیں امام مالک فرماتے ہیں ایک طرف حدیث ایک طرف اہل مدینا کا امل ہو دو ہیں مسلمان سال حدیث امل میں حدیث نو چڈ دیاں گا میں الہ نیک بند عمل نہیں چڈا گا اس واسطے کہ یہ پتا نہیں کہ راوی کی کر گیا پک گیا کرتے لگے آدھے نبیت مطابق ہی ہونا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں سڈے واسطے نہیں سمج لگی چلو نے سونے دہاگا کرنا سدکے جاوا ادھر ہدیس بھی سنا دے سمجھ نہیں لگی نے بڑی پکی پیڑھی گلواخر ویو ددیا نماز پڑھ دیا انہیں ویکیا اپنیا نو ویک اپنیا اپنیا نیا اپنیا نوڑا نے کروڑا نو کروڑ لکھا نو لکھان نے لکھانو لکھا نے لکھانو لکھا آخر سید آلم تک جا پہنچے باویں بخاری اچ کوئی آوے حدیث ہو دے متعلق تے باویں نہ آوے حضور سرکار دی حضور میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالی میری امت کبھی گمراہی دے کٹھی نہیں ہوے گی امت من ہے الصل امت معصوم ہے توجہ نبی معصوم ہیں انہاں تو گناہ محال ہے نبی معصوم ہیں گناہ محال ہے امت ساری کٹھی پڑو تے ساری امت تو گناہ محال ہے توجہ نہیں فرمائی امت من منحصر امت معصوم ہے یعنی کی مطلب ہر دور کے اندر ایسے امتی ضرور ہیں نبی دی شریعت دیتی رکھن رکھنگ جے وچوں گناہ گار ہو جان گے تو سارے نہیں ہونگے. وچوں گمراہ ہو جان گے تو سارے نہیں ہو گئے جی اس لیے سارے ہی ہو گیا پھر سمجھ آئی کہ نہیں ہے باہر سورت سجنوں ایویں بولیاں تے نہ لگیا کرو ناریاں تے شوراں تے نہ لگیا کرو ایکو ذہن رکھو ایک دین خالص یعنی دوست آئے نے لودرا تو میں کی تقریبا بیان امام علی مقام امام حسین پاک نے جرید دی کی اختلاب نماز بڑی اور حضرت ابو عجوب انصاری کا نماز جنازا جید نہیں ہی ہے یہ بالکل پکی گلیاں تقریر گلو بارہ تکریر آئیں نہیں ہوں میرے کو ڈیڑھ کروڑ دیا کتاباں ہوں مدینے شریف کے آواں پتا نہیں کنیا کنیاں لے جڑے کتاباں سمجھ آئی کہ نہیں ہے حضرت ابو اجوب انصاری رضی اللہ تعالی قسطن تنیا کستنیا ترکی دا شہر کا شہر ہے یہ دنیا جد جنگ ہو رہی سی کہ حضرت ابو اجوب انصاری سرکار دا نام ہے خالد بن زید تو خالد بن زید ابو اجوب انصاری رضی اللہ تعالی آپ یزید آخیا یار گل سن کیونکہ یزید ہی اس دستے دا امیر تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کرنا ہی جس میں شہید ہوا نا تو میرا جنازہ پڑھا کے تڑھا نہیں پڑا کیونکہ امیر جو سی تو جو امیر پڑا نماز بھی جمع بھی جمع بھی جمع. تو, تو اور جتھے فوج دے اگلے بندے لڑ رہے ہو پیرا تھلے میری قبر بنائی اتنے انہوں دے کھوڑے دور میری قبر ختم ہو جائے میری قبر دشان اس طرح یزید نے اس وقت عیسائی وہ کٹھے ہوئے انہوں نے آخیا عجیب گل نہیں ویکھی تص آخر ساڈے نبی کا یار یزید نے ساڈے نبی کا یار ایت ہوا شہید جس یہ قبر شریف نیا چڑنا میں آخیا ازما سب کہ اپنے نبی ہزاروں دے دے کی کنی عزت آئی ہے ورنہ یہ قدر اصا بھی کرنے امام مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب شریف لکھ دے نے توجہ امام مالک فرمایا بالا کا صحابہ انا روم یس یس تصویر خون اعلی قبریں ابھی لنساری یس تصویر جون منہ نہ امام مالک نے فرمایا سانو خبر پہنچی ہے پکی کیونکہ بلاغات سے مالک متبر ہیں اصول حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں وہ امام مالک بلاغات سے بھرا ہوا ہے امام مالک نے فرمایا سانو اے پکی خبر پہنچی ہے ابو دی قبر دے اوتے دیوہ بال دن اور ابواری بارش نہ آوے جاندے نے تے آبو دی قبر دے عیسائی نے تے دے مسلمان نے وہ جا کے مولا حضور دے ساشک دا کا سڑک بارش چلے کتاب کا حوالہ اتبیا اتبیا امام مالک مختالا تھا اور عام جڑی ہے مل جائے گی بلار البیان تحفی محدث ابن رشد الج دی الحفید نہیں پوتا نہیں دادا پوتا فلسفی سی دادا امام سی کہ اپنے روشت کی کتاب الب تحصیل جیلد نمبر سیدنا امام مالک نے فرمایا یس علی قبر ابی قدرے امام مالک نے ماؤلہ نے نہیں فرما شرکت کرتے غلط کرتے نے سرکار یہ سن کے خوش ہوئے نبی نبی نبی سبحان اللہ نسبت رکھنے والا صحابی مبارک کرتے قبر کرتے وسیلا بنا اللہ دیار گاہ توجہ ہے ہوں کتاب دساں یہاں پتا نہیں کدے پیسے لائے نے میں کتنے لائے نخرے کرنے دے ساٹھے مقابلے میں تھی آخیا منجی پیڑھی بناؤ کی بجائے خریدا ہوں گنا کتاب میں بن دیا نا لاو, لاو, لاو, لاو. مارفت شاہباؤ مارفت ابو اسدل محدث ابن نے علی صحابہ امام ابن حجر کلانی مارفت ابن مندے توجہ نہیں فرمائی البدایہ بن ابن تصویر تبری تاریخ قبو جعفر تبری محدث مستحد دی ال کامل ابن اثیر دی شیجر و علا مالا امام زاہبی دی تاریخ الاسلام امام زہبی دی مسالے کیڑی کیڑیاں گیڑ بلکہ یہ حوالہ شیئر ہے امام علی مقام دا یزید دی دزید جانا اسنیا کی جنگ ثابت دا. اس وقت یزید امیر تھا جس طرح حضرت ابو ایوب الشاری آپ کیا سمجھتے ہیں امام حسین کی شان حضرت ابو ایوب انساری سے زیادہ ہے ہمارے پاس کوئی ترازو نہیں لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر امام حسین کے برابر نہیں ہے تو امام حسین سے کم بھی نہیں ہے پتہ نہیں کہ امام حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول کی شان مالک نے صاحب صحابی رسول گئے کھڑے نے تو جنازہ پڑھوا رہے نے امام حسین چلے جانے تو شان کمی آ جانی سی صرف گل ایسے کہ سن سن سن کے ہیں غیر ادھر بناوٹی کہانیاں سن سن کے ایک طوفان قائم کیتا ہے اور گل کوئی نہیں ورنہ یزید کا فاسق فاجر ہونا اور بات ہے لیکن کسی فاسق فاجر کی عمارت میں جہاد پر جانا یا کسی فاسق فاجر کی امامت میں نماز پڑھنا یہ دونوں مسئلے اپنی جگہ ہیں رسول اکرم کا فرمان ہے تمام عقیدے کی کتابوں والے لکھتے ہیں اقید دس دیا لا دیا دے تھکا دیا جی لکھا ہے سنت دے عقیدے بے جنہ مردی ہلور نے فرمایا بتکار ہو گئے عمارت جہاد بھی کرائی اور اگر وہ او امامت کراے یعنی خلاف بادشاہ ہوئے تو دے پیچھے نماز بھی پڑھیا سمجھ آئی کہ نہیں لیکن اتے ایک گل کرن لگا جس لیے جدید جاستن دنیا دی کی جنگ سے اس لیے پیڑا ہے سی کہ نہیں اے گل سوچنا تو کہ کوئی کیتی ابا بادشاہ سی تے آم ابے کی ہجا کر جانا پتر صحابی ابا ہوئے تے پتر ہجا نہ کرے امیر بنایا گل نہیں سمجھ لگی انہوں نے اعتماد سے برائی نہیں آپ نماز بھی پڑھی ابو اجوب انساری وسیعت بھی فرمائی ہے جنادہ بھی پڑھایا سارا کچھ ہے جی اسلے پیڑ برائی سامنے آئی امام حسین سرکار باعد تو انکار کیا ہو سابا بھی باعد تو انکار کیا اگے پھر کیا کہ اگ ہویا کی اور گل اتنے سنا دیا امام حسین سرکار اگر آخ نماز پیچھے پڑھیے جزید پچنی علی پہ اگر حوالہ دے دیا کہ انہیں ساری زندگی جزید ہمیشہ نیک ہی سمجھے تو ہوں میرے خیال میں مولا علی پتر نو کافر کہہ دے او فدو ملا وہ چکل بارہ تقریرا ویخ ویک کے میں امام بان بیٹا بتایا پہ محمد بن حنفیہ مولا علی کا پتر امام منایا بھی امام سارے امام مندن محمد بن ہنفیا سرکار جدو امام حسین جان لگے نے تو انہوں فرمایا ہے جا میرے آخیا میں تمہیں ڈکنا وا چاہا کرو تو نہ جاؤ انہیں آخر جدید انہیں آخیا ہے میں کوئی نہیں دیکھا ہوں مولا علی کا پتر ایک مند ایک منہ برا ہوں ایے فدو وانگ آخ موڑ بھی ہے اپنے علم کے دائرے میں رہ کر اشتہاد انہوں نے کیا وہ یہی کوشش کر کے اسی, مقا, اسی نتیجے تک پہنچے نیک ہے وہ سامنے برائی انہوں دے سامنے نہیں آئی انک من جی امام حسین آئی نہ سچے نے وہ اپنی گل کہ سچے بن دے سامنے جزیر برائیاں آدیاں برا نہ کہیں ہوں سمجھ لگی جی حجاج بن یوسف ضلع پیچھے وہ سابی نے اتفاق بعد اگر اے آ جا تو اے بھی خلافت کا حقدار سی گو عمر دی عظمت نلام ہے او سے اے شہن شاہیت نہیں چلایا اور سنت رکھا کی؟ جیڑا سب تو حضور دی امت نیک سالے، متقی دیانت دار اقل مند دنیا سمجھ والا دیجن والا سب تچا جا ہونا ہے بنا اسے عمل کردیا حضرت فاروق اعظم نے عمل نے چھ بندے چنے سنیا خلیفا چنے جدرت سنت نہ سنت بنائی تو آنے والے پترا نا تو پھر یہودیاں والا طریقہ آ جانا اساں یہ طریقہ نہیں چلا حضرت عمر نے کی کیا آپ سرکار نے عبداللہ بن عمر سرکار چنن دی بجائے چھ بندے نماز کہڑتے رہے حجاج بن یوسف کے پیچھے کی آخو گے کہن دے یزید کفر نہیں پہنچے حجاج یوسف کے کفر سڈے تک پہنچے ہوئے گل کرو یزید پاسے کاجل کی کچھ سی لیکن کفر نہیں پہنچے سہی سنداں جیڑیاں ہے نوٹیاں نے کسی کھاتے دیا ہی لیکن حجاج کے جڑا سلیمان پیغمبر سا سی اللہ کتابہ میں لاج بکیلے موجود oh, لوگ عالم oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر انور دی آلے داست برکت لینا سن تباف نہیں کہ لگا پرانیاں پرانی مسیا ہڈیاں آلے دے اس وقت کے نے اس کو کافر کہا اسی بنا پر حضرت حسن بسری فرماندے نے ساری دنیا اپنے بدکار لے کے آئے کلا حجہج لے کے دا پلڑا پارا ہونا نیک تے سالے بندہ مارنا صحابہ نو مارنا شاہی کو نہیں ظالم بندے پوچھے ایڈے کتے بندے پوچھے اور سو کہ خلیفا بقت تو خلیفا بقت مینو وہ کہہ دے نا قرآن دے خلاف جیڑی گل کرے گا میں وہ بھی منا گا کیونکہ وہی آؤ خلیفے نبی منگا سی کی کرو گے یہ آخان گے حضرت عبد اللہ بن امر تک وہ بکواسا پہنچی جانا ہابے نماز پڑھی نہیں پہنچی فجور ظلم سریام سی وہ پیچھے اس واسطے نماز پڑھ لیں سن ہزور فرمان کے مطابق وہ شریعت یہ گل سمجھ لگ مزید تفصیلات وقت زیادہ لگ جانا یہ کتابیں جڑی دسیا کتاب ایک کسی نے دعا پرچی لکھی پھر کسی نے دعا پرچی لکھی سنائے حضرت امیر معاویہ کے بھائی کا نام بھی جزید تھا جزید بنتی وہ صاف لیکن اگر کوئی یہ کہنا چاہتا ہے مجھے یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری کا جنازہ پڑھانے والے یزید بن نبی سفیان تھے تو میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں اگر وہ مجھے یہ اشارہ لگانا چاہتا ہے تو یہ ہدایت اپنے پاس ہی رکھے مجھے گمراہ رہنے رہنا <تصفح> لہو یہ کسی نے کہا میری بیٹیوں کیا نکاح ہے او ہو ہو جا یار گل میں <تصفح> مجبور ہاں آ نہیں سکنا میں خوشی اچھا برابر تشریق ان انشاءاللہ اللہ اللہ تعالی خیر برکت دن لیا بے. لیکن میں آ نہیں سکنا جوتی جوتی کہنا آپ کی زبان میں ہے نال کہنا عربی میں ہے نالین عربی میں آئے اس کا جب ترجمہ کریں گے تو جوتی ہی کہیں گے ارے بھائی میرے بات سمجھو جب آپ اسی لفظ کا ترجمہ کریں گے اپنی زبان میں تو وہ بے بےدبی اور گستاخی بن جائے گا کیا ارے بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں پھر وہی بات کرتے ہیں نعلین سنے اگر کوئی بندہ نعلین کہے گستاخی کی نیت سے تو نعلین کہنا حرام ہے اور اگر کوئی جوتی جوتا مبارک جوتے کہے بتانے سمجھانے کے لیے تو یہ سمجھانا ہی عبادت بن جائے گا اچھا تو یہ جوڑے مبارک جوڑے اگر کہہ دیں بات سمجھنا اگر جوڑے کہیں ابھی آپ نالین کہہ رہے تھے نالین سے جوڑے کی طرف آ گئے آپ کو معلوم ہے کہ یہ جوڑے کا لفظ کہاں کہاں بولا جاتا ہے چلو ٹھیک ہے آپ پھر سے جائیں لیکن اتنا بے وقوف میں نہیں ہوں میری بات سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ صرف اپنی کام علمی پر اڑے ہوئے ہیں میں نے آپ کو پتہ نہیں کتنے انداز سے جواب دے دیا کتنے طریقوں سے جواب دے دیا آپ مجھ پر جتنے مرضی فتوے لگائیں میری بات کو سمجھے نا آپ جتنے مرضی فتوے لگائیں میں آپ سے حاضر ہوں خات بہ مل جاہلو نالو سلام ادھر دیکھو ادھر دیکھ نالین دی کی گل آ گئی ہوں نہ لائن موزم پہ سمجھتا ہے کوئی گھوڑے دے پیر چپ نیا چوپ رولا نہیں پائی گا میں بال ایڈا نہیں میرنا سمجھا بال ایڈا نہیں میں اس تو ہی وڈیاں گلا کٹ سکنا کی کرنا ہے پیار تسلیم کرو میں پاگل میں دس بارہ اشارہ ماریا پتا نہیں کہ میں تین میں نال اربی کا لفظ اگر کوئی ہزور سرکار کی نال آخ تو کافر ہو جانا لف س بولی گھوڑے دے پیروں دے تھلے جہے لوہے لگتے ہیں انہوں بھی نال آنا تبیل بھی تمجھنا بھائی کہنا چاہیے کہہ سکتے ہیں لیکن توہین کن سے نہیں سمجھانے کن جسے پاگل بنا رکھا تم نے اور یار محبت اور کیا ہے یہ دانتنے والا نالائن کو اتنا بنانا یہ ہے ایک منٹ چھوڑو چھوڑو یہ بات اس کی طرف نہیں جانا چاہتے میں نے بھائی میرے میں نے آپ کو ہر انداز سے سمجھانا تھا سمجھا دیا اگر آپ مجھے سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی کام ککلی ہے دعا فرماؤ اجازت دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ادب تو نکلے سکھایا دو چیزاں جوڑے پاک کے سکا ایک ادب ہوں ادھر دعا فرما الحمد للہ دوسرا